آغاز تلاوت کلا پاک سے ہوگا تلاوت کلام پاک کی ہوئی دعوت ہوگا جناب کاری چکی یہاں بھی وہ اسٹیج پہ نشینیاں وقال الذين كفروا وقال الذين <تصفيق> كبروا وَلَا كُمْ تو سج دل ش صعدوا ففي الجنة سبحان ربك رب ليست يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب اللہ ہوم سلیا محمد دال محمد کم سل لالی مو مجھ سہینے سیوا کار بزرگانِ محترم اجی اجتماع کا اہتمام ساڈے محترم بھائی حاجی محمد رمضان صاحب دے فرزند ارجمند عزیزم محمد سلیم دی شادی بھی خوشی دے سلسلے دے اندر کی خوشی کے سلسلے اصل بیان اور خطاب زیب اسلام ولی ابن ولی حضرت مولانا سید زیا شاہ صاحب بخاری نازمیالہ اشاط اشاعت توحید و سنحل پاکستان ان کا ہون ہے ان کی تشریف آوری تو پہلے میں چند احباب کی خدمت دے اندر پیش کرنی ان وما اللہ باللہ و ماہ تو الا بلہ علح تبکل تو و انیم قیامت دے میدان بیچ مارے کے کائنات دے حکم نال انسان دیا دو جماعت بڑھنیا ان دو جماعتوں کے نشانات رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر اس انداز نال بیان فرمائن کہ دنیا دے اندر بھی بندہ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے برک ہے کہ سادی زندگی اج دیا اندر کیڑی جماعت نال گزر رہیے جیری جماعت دے بارے رب العالمین نے قیامت میدان نکڑے کرنے بعض انسان قیامت میدان جنہ نو رب العالمین دی ترف سنت ملنی ہے نیک بختی دی. بعض بندے ایسے ہونے جنہ دن قیامت مالے کے کائناک کی طرفوں۔ اعلان کر کے آخیا ویسے کہنجرے ہر قسم کی نیک بختی تو محروم ہے خوش نصیب اور بد نصیب بد بخت خوش بخت خوش قسمت اور بدکسمت قسمت کامت رب الم کی طرف اعلان تھی من وم تاز یوم مجر موہ مجر موہ نچڑ الگ ہو بدکسمت لوگ خوش قسمت لوگوں کی جماعتوں نکل بن بد بخت لوگ نیک بخت لوگوں کی جماعتوں نکل وجن خوش قسمت لوگ بد قسمت لوگ الگ بدکسمت لوگ نیک بخت لوگ الگ یہ نکھڑا سیون ہے دہاڑے قیامت دے لیکن دنیا کے اندر پہچان چاہیے کہ انسان کی زندگی بدکسمت لوگ گزرتی پیے یا خوش قسمت نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بیان فرمائیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم ال او کما کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے دنیا دے اندر انسان دے خوش نصیب ہومر دی نشانی یہ کہ بندے دی بیوی بی نیک ہوئے جیرے بندے دی بیوی بی نیک نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے گیا بندہ خوش نصیب نہیں ہو سکتا وفی روایت ان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پورنوا متا وخیر متا دنیا سالو سمان کاپو نظر آدھا پیا ہے یہ چادروں کا سالو سمانے ہمیشہ روان والی چیزاں کریم نے دنیا دیا نہیں بنایا انسان جی وی دنیا پیا ہے ٹورن لگے انسان جی بڑے کیا متے میدان بھی آئے رب لینی دی کتاب دیران ہوں اللہ کریم دے قرآن کا حوالہ سنا آن لگا یہ میرے سامنے ستواں پارا سورت نام سورت نام اور براند لارے کتاب پر میں فرادا نا گم او مرا ما کرنا گماس ہوئے گم نمبر جوراؤں میں سورت دورتوں نام ستواں بارہ جیرے میں کیا کے میدان بھی بندہ ہے دربارہ اللہ کریم نے تو یارو مددگار میں اللہ کریم دے سامنے آئے ہو نہ سر پگڑی نہ پھیرے جتی بندہ دنیا تم بندے دیہات خالی دنیا تو مزے میدان بچایا تو بندے دیہات خالی اللہ کریم فرما کر دنیا جتنا بھی تالو سمان دتا نیمت محلا کریمت ساریا گھر پیچھو چھوڑ کے آلنا کریم دے دربار میں اے دنیا کا سالوں من صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فرمایا دنیا کلو متا دنیا کا سالو سمانے البرا تو صلی اللہ علیہ وسلم علی فرمائے یہ دنیا نہیں آئی سالو سمان سب تو چنگا نفا دے سمان ہے کہ بندے کی دلی نے کوے نبی المرا شارہ بالہ فل میبل شامت او کما کالن سلیہ وسلم آپ نے میں پابندی کرے نمبر دو رمضان برداری عزت حفاظت کری بیل وسلم فرمایا یہ خوبیاں والی بیوی جنت اٹھ دروازہ مرضیوں دیں داخلو وبیز بات صحابہ گرام کی محفل آپ اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تے منظر مروتی دے جے ستارا کے سر مڑی چولی چو دا چاند بھی اچما ہوئے میں آپ وسلم لے سم دا دن سجا حق بدل نہیں ہویا ہوا میرا پیڑا میری جماعت شاہو تو ہی نہ سننا را کی دا پیدا کہ چاند سے کش دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے کش دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاحب ہے صاحب ہے دی رام جی میں پھر آب صلی اللہ آپ صحیح فرما صحابہ گرام نے سوال کیا محبوب صلی اللہ پوچھنا یہ چنت ہوا چنگا مال, مال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے سارے مال چنگا ترین مال بندے وستے صلی اللہ علیہ وسلم لسان ان زاکر ان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا بے مال بھی کیوں چنگا ترین مال بندے کہ بندے کی زبان اتنے ہر ویلے اللہ کریم دا ذکر ہوے ساب گرام سنتے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نمبر دو Shakerun بندے کو دلّا شکرے کو مریض توڑ گیا حضرت بہت بڑا نقصان پھی ہے آئی طرح سمندر حضرت بس بندہ توڑ گیا حضرت وہ کل کے ہی جی نقصان کی خبر پہنچی گئی وہ ڈوبا یہ تاکہ آئی دسمان باری جہاز سمان کے خریت کنارے پہنچ گیا شیخ خطرک جنہ نی رحمت اللہ لے دی خبر سنن تو بعد سبان دار فرمائے الحمدللہ سننا بندے حیران نقصان خبر آئیے راسے نقصان بھی خبر آئیے راز میں اپنے کہ دل نے پاسے کی میرے دل کا یقین اللہ کریم تو چی میرے دل دے اللہ کریم ہر یقین موجود آئی پہلے یقین موجود ر میں اپنے الحمد للہ میں اپنے دل دا خیال دنیا کے پاسے آلے نہیں لگیا میرے دل دا خیال دنیا دے بال آپ پاس نہیں ربے سلجلانے پاس لگایا زبان دلہ کا ذکر ہو شکر ہوئے تیسری جی شانی آپ صلی اللہ علیہ بس ت ساری دنیا چاہن مار, مار بندے کہ بندے دی بیوی ایماندار ہوئے دے دے معاملے دے تام کرے حدیس باغ اس کی بڑی مثالان آپ علیہ وسلم گارے آئے جبریل آپ علیہ وسلم کے سامنے اصلی شکل بچے ارد کرے اکر پڑونا آپ علیہ وسلم فرمایا مار بےکاری میں سینے لایا آپ نے سینے نال من تو بعد جبریل امین گا قرآن پاپام کی دلاوت شروع نالم سورت نا سورت لالک آخری پارا میرے سامنے اس پرتی نام پر پڑھو اس اللہ کریم کریمت کرے امیر غیر ہو اپنے گھر کے تشریف دے رضی اللہ تعالیٰ میں چاد بی بی اڑا ہشی دوالا نفسی مینو کابری جانا فکر پی گیا آپ نے سلام دیو نے فرمایا ہاں بیان بھی میں ابو والی بی, بی آپ سنمس کرے لیے کلو کل, کل سے اللہ کے محبوب وسلم جڑے محبوب سلام جہاں بندہ مہمان بن کے تیرے دروازے سے آئے ان خدمت کرے ہوا بندہ مجبور بے پاسوں میں مسو تو پہنچاؤ والے ہو خریفہ کی امداد کرن والے ہو یتیما سر دوں کے دستے شبکت رکھن والے ہویجہ یقین کدی بھی پریشان راون نہ اللہ علیہ وسلم تسلی ہو گئی حوصلہ روایت یہ جی خوبی والی تیندار ٹیوی تی ہو تسلی کرا جڑی آپ دیندار نہیں اس کے معاملے کے اندر خام کی تسلی کی اللہ آئی اللہ ہا بندہ لگا انسان بیوی دیندار بھی ہوے لیکن بشری تقاضے کے مطابق اگر سے دل کوئی ناراضگی کا جذبہ آ اندر کوئی ناراضگی کا پہلو آ گیا ان کا مان یہ بندہ ہمیشہ تلو ختم کرتے دے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی فرماو لگے چلو چلو میرے صحابہ میں آم نہ دلال ہر ارادہ جا رہا آپ اللہ علیہ وسلم مسلم دیا پیڑیاں لال تیار ہو گئی آپ اللہ علیہ وسلم مسلم تقریب دس ہزار کچھ زیادہ ہیں رستے بندے کریب دیر ویل پوچھنی بی بی سفیا عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی سفر کرے دیا کرے دیا بی, بی صفیہ دا اٹھ تھے جیرے جی اڈ تھکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی سفیا دوڑکی دے گیا اللہ کے مابو تھک گئے ہری سواگ بھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے بی بی صفیہ کیوں یہ تھک گیا آپ نے فرمایا کوشش کر اس چلاوڑ کی اٹھ تھک گئے مزید چل نہیں سکتا بی بی صفیہ رضی اللہ تعالا رونا شروع کر دلہ کے ماں بوب خود تھک گیا ہوں بھی ہے میں اس میں چل نہیں سکنا مسلم تسلی دیادار تسلی دے, دے گئے بی, بی صفیہ رضی اللہ تعالہ نہ زیادہ رو دی گئی پریشان نہ ہو ان رہو سہی کر کے ٹر بو تحی گرو گے آپ جتنی زیادہ تسلیہ دے دیں گے حدیث پاک میں بی بی صفیہ زیادہ رو دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے زیادہ تسلی لی تھی لیکن بی بی سفیادہ رونا پگ نہیں ہو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تسلی دینا چپ نہیں کرے دی کہ آپ نے چل سخت کل میں بھی آخری بی, بی رضی اللہ ہوا رو من چپ نہیں ہویا حدیث پاگ بھی چاہے آپ سلحلہ حکم دینا سارے ٹھہرا چھوڑو،, چھوڑو اپنی سواریاں بھی ٹھہرا چھوڑو ہے نیٹ چھوڑو میں آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے جتنے تو نہیں بی, بی دا اٹھ کا دم نہیں تینے دا میں آمنا دلال اگا سفر نہیں کرنا گرام سفیت اظہار آپ وسلم نے خیمہ لوایا حدیث شہید ہد گئے بیف ناراضی کا اظہار کر گئے تھوڑی دیر دے حسبی سبزیاں بی اللہ دے محبوب جو میں, نو تسلیہ دے میں زیادہ ہاں ناراض ہو گئے بی ایشو صدیقہ کا بل منوری مہربانی سفارش کر آمنہ دلال میرے راضی تھی ونجن گڑکنا نا خام بیوی ناراض لوگ بھی سل واسطے ٹرتے بھن منی ہوتے تیار نہیں بیوی ایشا سی کر بیوی سب پرمایا کرامن کرا میں تیار توفہ کے گھر سے نہیں مفت سلا محنت تو کرنی ہے جرا میڈا پاری کا تین ہوا وہ میں تین نہیں چھڑے سا لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سلان کرا آپ ناراض ہو گئے خامد ناراض ہو گئے میں چھپ رہا یہ نہیں ہو سکتا امی عائشہ نے فرمایا سو اج کیری نمار ہے آج آب صلی اللہ اللہ نے میرے خیمے اندر قیام کرنے آج کی پیدا تھی میں لیکن اللہ ملا محبوب قیام میرے نال ہے تینو منظور ہے کہ بالکل منظور ہے حدیث بھی جائے ہے امی ایشا سیدر تو دوپٹا اپنے سر پانی دار دو بٹے گیا ہے خوشبو بھی حاضر کی گئی ایشا مریا سدی کا میرے خیم بھی تئی اللہ کے محبوب کیوں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کا کام کرنا میرے بی بی صفیہ رضی اللہ میں ناراغ جو میں تسلی کے نام پی بھی سفیا زیادتی تو کی تے حدیث باغ بھی ہے سائنا <سدیق> کی تلاوت کی سب نے تیرے نال کرنا آئی لیکن سارے کافل شام اللہ کا پتا نہیں اللہ کرائی بی بی مہربانی کر کے بیبی را دے, بی بی دے راضی تھی ونو بیچاری کمزور رہی اٹھ جو ہے پریشانی کی وجہ سے گئیے تو گئی تصایاں دے گئے روم چپ نہیں ہوا مہربانی کر کے معوایا منت کرنا کم کام معاف کرنا میں لال شیطان شیتانتی تو کوشش ہوتی ہے کہ میاں پیوی درمیان جد راوی ہی راوے حدیث باغ بھی جائے ہے آم صلی اللہ علیہ وسلم آسلم دے دے آب دے دے فرمے شیطان سامنے پوجے ہان سنا تے نو گمراہ کرے رہ رح گیا شیتان کو جب دے دیں ابلیس نو اگندہ میںلہ نما نہیں روی واپسا شابا شابا گھر بھی تھپے دے اللہ کے بندے نو روکے شاباشاش بڑا کمالی دئی آپ سلام وسلم فرمے دینا شیتان نو سنے دے ت دنیا انسان کو گمراہ سب کے خیر کی اللہ کری ہونا چاہتا آ کری ساشا سان کی ضرورت ہے واپس بندہ پچھو ابلیسا شاہ جتنا شیتانے آلی آئی کار کری کے رپورٹ سنو میں گرے داری اگر چھوٹا شیطان کے گرے اسے بچے بچے آپ اللہ وسلنا فرمے دینا چھوٹا شیتانے میں درمیان بھی چھوٹا تا کے آیا آپ سلے وسلنا فرمے دینا املیس وہ شیتان نوڑے کر کے اپنے ہاں لا گند متا کر گیا شابا شاشاہ سب تے چنگا کم تنیا روے نہیں رویں اللہ, واللہ آب اللہ علیہ وسلم کے فرما گئے نا سہا پہ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں پا تک اللہ and mm -hmm. موجود ہو دل دروے تو بعد سب تماندار واسطے فائدہ یہ کہ بندے بھیارے کو مسلم اللہ علیہ وسلم چنگی بیوی کی نشانی نے بیان فرمائیے پاسے دیکھے تو بیوی اپنے خامد نو دیکھنے خوش کر چھوڑے خامد مت وٹ پا کے بیٹھیے یہ گل کرے منہ ودوار کی گل کرے اس کے خوش کرنا ہے ایک ہی ایک ایماندار واسطے سادہ دینا در علیہ سردو ہم کے دفاع خوش کرنے میں نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہے ان ہمارا خامد کوئی حکم کرے تو خامد کسم جچا اپنی بیوی کے معاملے میری بیوی تین لیکسم اپنے بچہ تر جسم جچا اللہ علیہ وسلم فرمین چنگی بیوی ہوئے جگر خامد موجود نہ علیہ وسلم چنگی بیوی ایماندار بندے وسے جگر خامد خاری موجود نہ ہوئے خامد کی عزت کے اندر بھی کرے بھی خیانت نہ کرے خیر خریدی رکھے کروا خرک ہے باہر بندہ ہے بیس مارا بھی املا میں کون ہے تک جی گریب آ مسکین آڈے کو اجازت منگایا دی اجازت ہے جس اجازت نہیں چھوڑو میں دے دروازے دے کے سمان کیوں؟ جا بڑی موقع دیے لوگ آتے چوک نمونا بنوی پیے جی مہربانی کرو اجازت میں اپنا چاہے ہوئے دیندار تھے دروازے دے بہ کے میں سمان بی رضی اللہ فرمایا ہوں چلا بجا میں موجود نہیں جامت آ گیا میں خامد تو یہ جامت کی اجازت ہوئی تا میں دروازے ڈیران نہ وہ کہ تشریف آدھے نا فلاحے ٹائم میں بندہ چلا گیا جی زب بھی زب ایک آمن گری بندہ کن کا حضرت زبیرانو نو میں دروازے پہ کے, کے سامان بیچنا چاہنا مہربانی کرو اجازت دے چھوڑو یہ مو کے دکھایا سامان میرا ویکوایا چنگا کچھ نہ پا میں گسی ویسی غریب بننا بچہ دا پیٹ بالنا ہے بیوی ایسم تسیں بھی زیادہ جے چھوڑو بندہ بول پیا ہے بیوی ایسم آگی نا نا سروازے بندہ بہ گئے سمان ویچے میں اجازت دے سکی ہاں ہسنا رضی اللہ بول نا بی بی آسمان آنا غریب بندے دروازے بہ گئے کر بن گئے یہ کری کے بچے پیٹ بھر کے کھا کے دعا کرے سن ادھر گریب سارے راضی تھی ویسی نہ, نہ کر میں کی بھی اجازت ہے تو بھی اجازت دے چھوڑ میںکار کینا چاہنا مہاب اس ویل حام کی ہویا اللہ جانا ویلے اجازت نہ ہو بغیر حامد اجازت دے اور کوئی حق نہیں پہنچا ایسا کام کریں جس نالد نراضی پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہی خوالا ایک, ایک دن پیالہ بھرا ہو تالانہ گن کے آ گئی ایشے کی, کی جی بنائیے مہربانی کرو لگ جناب تصاخو آپ میں نا جتنے تو نہ بی بی چکسی پہ بنا کے فرمایا نہ بیوی بی سو کا چکسی میں تو فرمایا جی کہ اسا مہربانی بی بی کر کے تسا چکھو تو اللہ کے مابوب چکھ بی, بی سودا سود لگی میں نہ دی کیوں بس نہ نہ چکی میری بی بی سودا رضی اللہ را جی ایشا سدیق اللہ کے محبوب نکھا چاویہ جس روایے اللہ کے محبوب میں غریب میں محبوب نو شنا خوا سی میں غریبا مسکری آیا میں مٹی شہر کھا نہ میری باری گنگئی میں نہ کھادی مہربانی بیبیشا لگی بی اللہ نو جی بی, بی سودا تو نہیں آپ نے فرمایا جی نہیں منہ چمل جیشا سی جا کے بی بی سودا دے منہ چمل لیے دینا ملوا اور اللہ علیہ وسلم اس کا کہ منہ بیٹھی مسکرانے بیٹھے بیوی بی سودہ مٹی شے ملی کر دی. پتلا گر تو شہری منہ چلش انکار نہ کرے ہاں ملے نہیں نا اور تو منہ دےتے ان شل حکم ہو بھی. سودر بیٹھی مسکرا بھی مسکراو سادلہ تو نہ ہویا نا خاند گھر کے اندر قدم رکھے تھی اور کمبے بیٹھی پتا نہیں کہ بڑی کہ نہیں آپ اللہ وسلم مسکرا بیٹھے چہرے تھوڑی دیر آپ منہ پیے معلوم ہی نہیں ہوا ملاقات ہے دروازہ کھڑ گیا میں پرھو کیا ملاقات واسطے آیا آپ علیہ وسلم فرمایا جلدی کرو من سا کر جلدی جلدی دے کی اس ویلے کو مسئلہ نہیں آیا اگر تمہ رضی اللہ تارا عنہ سامنے آ کے بہ گئے صلی اللہ والے مسلم دا انداز اپنی بیوی نج اللہ ہوا کہا حب سر دل سوڑا چمن میں تلخ نوائی میری بھی کرتا مبارک رکھے نا حدیث مبارک بچ کوئی بھی موقع ایسا نہیں کہ اللہ کے محبوب گھر رکھے نا زبان کے مسکراہٹ نہ ہوئے گھر رکھے نا آپ کے ہوٹل مبارکوں <سلامی> سے مسکراہٹ آتی ہے اپنی گھر والوں واسے اللہ یہ قربانی دینی ہیں آپ واسطے کہ حدیث باغ بھی جائے ہے امید اللہ اتارا نہ جلدی جلدی مطلب میں بجو مل جلدی جلدی پیسے چکی پیسن ایک روٹی کا آٹا تیار ون ہوا ہے جلدی جلدی میں روٹی دی تیار کی آپ میں بخرانا برداشت روٹی رکھی محبوب کر امیشا سیدھی کنے جلدی جلدی بستر بچھائے اللہ دے محبوب لے گئے آپ لے کر دی دے رہی آپ اللہ علیہ وسلم میں دی روٹی نہ رنگ کے بیٹھی ہوئی ہوں دی بکری بڑی نا سارے پن تک لکما کاجر کا پرتا لٹکا ہوا ہے گئی بکری جلدی جلدی تے میں شا ن خیال بھی نہیں ریا رہا جی روٹی چاہ کے بکری مل پی میں حیران پر میں اٹھتی بھی نہ متا میں اٹھ آپ اللہ علیہ وسلم دے رامی فرق نامنی بڑی بے, بے کری مل پیے بے, چین دے بے قرار تا بڑی ہویاں لیکن میں حرکت نہیں کیتی تھوڑی دیر بعد صلی اللہ مسلم جا پے خیر ایسا بی کے بڑا اکی گواڑی بکری آ کے روٹی چاہے مل پیے آپ نے فرمایا میں فرا برداشت کر گن سا لیکن گواڑیاں گلا نہیں دے اگر شا سے تشریف گن ہے تو الفاظ ایک تشریف ہنو نظم سنو